آواز آ رہی ہے میری ٹھیک ہے <تصفح> جی انشاءاللہ <تصفح> سبق کا آواز کرتے ہیں یہ غالبا نام نے سبق شروع کر رہے ہیں بلوغ الصغر <ك> <manger> باب او بولو خزا نتی سے نا جی یہ باب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم <الصغیری وخزالتحو> <الصغری> باب و بلوغ صغیر و خزا نہ باب ہے اس کے بارے میں کہ جب صغیر اولاد میں سے پالے ہو جاتا ہے اور اس کی خزانت اس کی تربیت اس کا دیکھ بھال اس کا پالنا فری یعنی حالت فغر میں یہ کس کی ذمہ داری ہے مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کا جب والد فوت ہو جاتا ہے یتیم ہو جاتا ہے تو حالت فغر میں اس کی خزانت اس کا دیکھ بھال اس کی تربیت کون کرے گا یہ کس کا زیادہ حق ہے کس کو دیا جائے تو یہ مسئلہ یہاں صاحب مشکات نے اس پہ باب منعقد کیا ہے اصل میں خاضن کہتے ہیں اس کی تربیت کرنا اور اس سے مراد انسان کا وہ حصہ ہے جو کہ وہ بغلوں کے نیچے سے لے کر کشح تک ہے یعنی آپ کے سینے تک یا سینے سے تھوڑا سا نیچے۔ ہے اور باز نے کہا کہ آزودان جو بازو ہے اس کو خزن کہتے ہیں خزانہ کیونکہ جب بچے کو گود میں لیتے ہیں پالتے ہیں تو انہی جگہوں کو لے کے لوگ گود میں رکھتے ہیں یا اٹھاتے ہیں تو ہاتھ ڈال کے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور یہی جگہوں پہ ہاتھ لگتا رہتا ہے بازو پہ لگتا رہتا ہے تو یہ پالنے کے وقت جو بھی اس کو پالتا ہے اٹھاتا ہے رکھتا ہے مٹا دیتا ہے تو یہ بچے کے کیا ہے جوانے سارے کے ساری استعمال ہوتی ہیں تو اسی سے یہ خزانہ اس کو کہتے ہیں یعنی جعاله فی اس آدمی نے اس کو اپنی پرورش میں اپنے دیکھ بھال میں کیا کیا رکھا فصل ون ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں یہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علو چھوٹے تھے کہتے کہ میں پیش کیا گیا یوم احد کے جنگ کے میدان میں یا احد جنگ میں جانے کے لیے مجاہدین کی لسٹیں بن رہی تھی تو میں بھی پیش کیا گیا اور میری بھی تمنا تھی کہ میں بھی میں نے بھی جانا ہے میں نے بھی شریک ہونا ہے کہتے کہ مجھے کسی نے پکڑ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ یہ بھی جانا چاہتے ہیں نبی کریم صاحب کو ابن ہے کہ اس وقت میں چودہ سال کا تھا جب چودہ سال کا تھا تو فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس کر دیا کہ آپ کی عمر نہیں ہے آپ بالغ نہیں ہے آپ صغیر ہے آپ جہاد میں نہیں جا سکتے بچوں سے جہاد نہیں کروایا جاتا نہ عورتوں سے لہذا تو مت مجھے جانے کی اجازت نہیں دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹا دیا واپس کیے تم اور اس والے ہی پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا الخندق یعنی خندق کے سال میں اور یہ بات یاد رکھے کہ خندق کا جو غزوہ ہے یہ چار سن ہجری میں بہت کے بعد ہوا ہے شوال کا مہینہ تھا تو کہتا ہے کہ خندق کے جنگ کے میدان میں جب جا رہے تھے جنگ خندق کے لیے جس کو جنگ احساب بھی کہتے ہیں اس زمانے میں اس وقت میں پیش کیا گیا پرتی ہونے کے لیے, مجاہد بننے کے لیے وانا ابن آشارت کہتا کہ اس وقت میں 15 سال کا ہو چکا تھا کیونکہ ایک سال گزر گیا چودہ سال کا تھا عہد میں اور جنگ خندق کے موقع پہ ایک سال بعد یہ جنگ آ ہے تو پھر کیا اس وقت یہ کتنے سال کا تھا پندرہ کا ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی فرماتے ہیں جب اجازت دی فقال عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ فرماتے حاضر فرق عمین المقطلہ ضروری یہی فرق ہے مقاتلہ اور ضروری کے درمیان میں جو ضروریا ہوتے ہیں وہ مقاتلین نہیں ہوتے اور جین کی اصول یہ ہے جو اولاد ضروری کو پکڑا جائے ان ضروریہ کو مارنا حرام ہے شریعت میں عورتوں کو مارنا حرام ہے وہ مقاتلا نہیں ہے وہ قتال کے ستاعت نہیں رکھتے ہاں اگر بالغ مقاتلہ ہے تو ان کو پکڑا گیا تو ان کا پھر کیا ہے آپ قتل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ فرق ہے مقاتلہ اور ضروری کے درمیان میں جو ضروریا ہے تو ان سے یہ کام نہیں لیا جاتا جب تک وہ کیا نہیں ہوتے ہیں؟ بالغ نہیں ہوتے متفق آ رہے وعن عزیب رضی اللہ صلی اللہ تعالیٰ دن جو ایک مقام ہے مکہ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم صاحب کے ساتھ, ساتھ عمرہ کرنے جا رہے مقام حدیبیہ میں جب پہنچے تو مشرکین مکہ نے ان کو روکا عمرہ کرنے سے کہ آگے نہیں جا سکتے اجازت نہیں ہے مکہ میں داخل ہونے کی وہ حدیبیہ کا اپنا ایک واقعہ ہے یوم حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقی نے مکہ کے ساتھ تین چیزوں پر معاہدہ کیا اور مصالحت کی پہلی بات یہ تھی اعلی مشرقی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرقی علی مکہ میں سے کوئی مسلمان ہو کے آ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے ردو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لٹا دیں گے واپس کریں گے ان کی طرف یہ ویسے بہت بڑی شرطیں لکھی تھی کچھ پر راضی نہیں تھے لیکن جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مصالحت کر رہے تو نبی کریم صلی اللہ وسلم کے سامنے پر بیچاروں نے سر جھکا دیا ورنہ تو بڑے جذباتی ہو گئے تھے کہ یا رسول اللہ یہ شرطیں جتنی بھی انہوں نے رکھی تو یہ سب ان کے فائدے کی ہمارا کیا, کیا فائدہ نہیں nee, نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا وقت کی نزاکت کو دیکھ کر کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں کوئی بات نہیں ان کی آج بات مان لیتے ہیں کل کو پھر ہماری بات مانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نرمی سے کام لیا تو شکین مکز سے کوئی آدمی باغ جائے مسلمان ہو جائے اس کو لوٹانا پڑے گا واپس کرنا پڑے گا مناتا ہو مین مسلم اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی خدا نا فاصلہ مرتبہ ہوتا ہے باغتا ہے مشرق ہو جاتا ہے لم یار مکا اس کو واپس نہیں کریں گے مسلمانوں کو نہیں دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کی طرف مدینہ نہیں لوٹا دیا جائے گا اگرچہ جی مسلمان مطالبہ کرے کہ ہمارے بندے کو دے دے کہتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے تو اس دو باتیں ہوگی خاص تیسری چھت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں داخل ہوں گے عمرہ کرنے کے لیے منقابل اگلے سال آنے والے سال میں عام مقبل میں ابھی نہیں جا سکتے اس سال اجازت نہیں ہے تمہیں آپ جا نہیں سکتے حالانکہ رسول اپنا وطن ہے اپنا علاقہ ہے مہاجرین صحابہ کا اپنا علاقہ ہے لیکن یہ بدماشوں نے روک لیا کہ آپ عمرہ کرنے نہیں جا سکتے آو گے اگلے سال لیکن صلاح ایام وہ یقینیم بہار سلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کریں گے عمرہ کرنے کے لیے تین دن فقط تین دن سے زیادہ ایام نہیں گزاریں گے صرف تین دن وہاں رہنا ٹھیک ہے فرماتے ہیں فَلَمَّ وَمَذَلْ عَجَلْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوا مکہ میں اور وہ وقت مقرر جو تھا سال پورا ہو گیا تو خاراجا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلا ہو ابن تو وہاں بیٹھی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگنے لگی اور آوازیں دے رہی تھی اے چاچو چاچو چاچو یعنی مطلب یہ تھا کہ مجھے بھی لے لو حضرت حمزہ چچا بھی ہے اور رضائی بھائی بھی تھے تو اس بچی کو فتح والی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بچی کو لے لیا اٹھا لیا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیسی علی وزید جب بچی کو حضرت علی نے لے لیا چلو ہم ہی پال لے ہیں ہم لے لیتے اس کے. تو حضرت حضرت اختلاف آ زید نے کہا کہ میں نے لینی ہے یہ میرا حق ہے کیونکہ یہ میری بتیچی ہے حضرت علی نے کہا کہ نہیں میں نے لینی ہے کیونکہ یہ کیا ہے بھائی اپس میں حمزہ اور یہ حمزہ اس کا بھی کیا تھا چچا تھا تو اچھا اور کس کا بتیجے کا مسئلہ ہے اور حضرت زید نے کہا کہ بتیجی بط ہے میری حضرت جعفر رضی اللہ تعالی کا بھی اسی طرح رشتہ جیسے حضرت علی کا ہے تو حضرت جعفر کا بھی ہے کس کے ساتھ حمزہ علی عالی علی نے کہا اخذ تو بن تو امی میں نے لے لی بس یہ حق میرا ہے میری چچا کی بیٹی ہے اور جعفر, جعفر نے بھی کہا یہ میری میرے چچا کی بیٹی ہے میرا حق بنتا ہے تحتی. اگلا رشتہ یہ ہے کہ اس بچی کا خالہ میرے نکاح میں ہے وہ میری بیگم ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھیں میرا حق دو طرح کا بنتا ہے ایک تو یہ ہے کہ میں یہ چچا کی بیٹی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو لڑکی کا خالہ ہے وہ میرے نکاح میں ہے تو خالہ بہتر پال سکتی ہے اس کو فقال زید, و زید نے فرمایا بن تو یہ تو میری بتی ہے ایک کی بیٹی ہے یہ میں لے لوں گا میں پالوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین بندے ہیں بچی ایک ہے تینوں کا اختلاف آ ہر ایک اپنا رشتے داری ظاہر کر رہے ثابت کر رہے لینے کے لیے کہ تاکہ اس بچی کو میں پالوں پالنے کا حق مجھے ہے اس کی خزانت کا حق مجھے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزا بحای صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا خزانت کا پالنے کا فرمائے اس کے خالے کے حق میں کہ خالہ ہی پالے گی اور خالہ کس کے پاس تھی حضرت جعفر کے پاس کیونکہ الخالۃ منزلۃ الام خالہ جو ہے یہ ام کے منزلے پر ہے والدہ کی جگہ پر ہوتی ہے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلیل دی کہ خالہ اس کی پرورش یا خزانت بہتر کر سکتی ہے باقیوں کے عورتوں کی بنسبت کیوں کیونکہ خالہ والدہ کی جگہ پہ شفقت رکھتی ہے بچوں پر وقال حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا پریشان مت ہو انت من من مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں مطلب یہ کہ ہماری رشتے داری اس وجہ سے ختم نہیں ہوتی ہم آپس میں رشتے دار ہے آپ مجھ سے ہے میں آپ سے ہوں وقال علی جعفر, حضرت جعفر سے فرمایا اشبہتا خلقی و خلوقی آپ میرے ساتھ مشابری ہے میری خلقت میں میرے اخلاق میں فرمایا کہ آپ بھی کیا ہے ہماری برادری کے ہیں ہمارے جیسے ہیں آپ کا خلوق آپ کا خلق یہ میرے جیسے کیا ہے میرے ساتھ رکھتی رکھیے آپ پریشان مت ہو اقال علی زید سے فرمایا انت ہونا آپ تو ہمارے بھائی دوست آپ بھی پریشان مت ہو آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بالکل اسلام سے نکالا یا آپ سے ہماری محبت ختم ہو گئی نہیں نہیں, نہیں نہیں آپ تو ہمارے بھائی بھی ہے اور ہمارے کیا بھی ہیں دوست بھی ہیں لہذا آپ بھی پریشان مت ہو حق کس کا بنتا ہے جعفر کا تو یہ بچی جعفر کی بیوی ہی پالے گی اور حضرت جعفر کو لینے دیں گے الفصل ثانی ہے اسی خزانت صغیر کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے وہ اپنے والد سے یعنی حضرت عمر ابن شعیب کے جد سے یہ روایت ہے اور اس کا جد روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے وہ یہ ہے کہ ان قالت يا رسول اللہ ایک عورت آئی مسئلہ پوچھا استفتاہ کیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اِبْنِ حَازَ كَانَا فَتْنِ لَهُ بِعَاءً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بچا ہے اس کے لئے میرا پیٹ جو ہے وہ برتن تھا برطن میں نے اپنے پیٹ میں اس کو کیا کیا آجی نو مہینے 10 مہینے جتنے بھی ہے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا یہ میرے پیٹ میں ہی اللہ نے اس کو کیا کیا انسان بنایا وہ سج یا لہو اور میرے جو سینے تھے یہ اس کے لیے وہ برتن ہوتا ہے جو کہ پینے کا ہوتا ہے اس کو سکھا کہتے مطلب یہ کہ اس کی رضاعت کا معاملہ یہ بھی میں نے کیا اور پیٹ میں میں نے اس کو پہرایا اور جنم دیا وہ حجری لہو ہوا اور میرا گود جو ہے اس کے لیے کیا بنی ہوا بنی یعنی جلا بنا گود میں جولا دیتی رہی اس کو سلاتی رہی حجی روتے وقت اس کو جلاست دیتے رہی آرام کرتی رہی یہ سارے کے سارے چیزیں میں نے کی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلا مسئلہ کیا ہے وہ ان ابا ہو وجہ یہ ہے کہ مجھے اس کے والد نے طلاق دے دی کیا مطلب میرے خاون نے مجھے طلاق دے دی اس بچے کے والدہ نے طلاق دینے کے بعد وہ اراض عین نزعه مني اور چاہتا ہے کہ بچے کو مجھ سے چھین لے مجھ سے لے لے اور بہنی جانا چاہتی کیونکہ یہ بڑی مشقت سے میں نے پالے کیونکہ جو والدہ کا شفقت ہے وہ تو اور اپنی جگہ پہ ہے وہ کبھی بھی اپنے بچے کو نہیں دینا چاہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انتی معلن کی ہی سے فرمایا کہ آپ حقدار ہے اس بچے کے خزانت کے بارے میں اس بچے کے پالنے کے بارے میں ما لم تن کی ہی اس وقت تک جب تم دوسرا نکاح نہیں کرتی یعنی دوسرے نکاح تک جب تک دوسرا نکاح تم نہیں کرتی تو لہٰذا اس بچے کا پالنے کا حق تمہیں حاصل ہے ہاں اگر آپ کا نکاح ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ پھر اس بچے کو اس کا والد کو دے دیں تم نے کیا کرنا ہے لے کے یہ مطلب ہے جب تک عورت چاہتی ہے کہ میں کہاں نکاح نہیں کرتی اسی بچے کو میں پال کے بیٹھوں گی تو ٹھیک ہے بچے کا دیکھ بھال وہ لغت تک کیا کرے گی والدہ کرے گی یہ والدہ کے پاس ہوگا احمد واب اس کے بعد جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے والد کا ہے کیونکہ نصب کس کے جاتے ہیں والد کو جاتے؟ وعن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بین و جناب ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو غلام کہتے ہیں ایسا میں بندہ لڑکا جو کہ وہ ہوشیار ہو سے مراد غلام ہے ٹھیک ہے جی نکاح سے خزانت کا جو حق ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو صغر میں ہے اگر ایک بچہ ہے اور بلوغ کے قریب مراح کو اور والدہ والد اور والد کے اختلاف آ جائے میا بیوی آپس میں مختلف ہو جائے والد کہتا ہے کہ میں نے لینا ہے بچے کو اور والدہ کہے گی نہیں میں نے لینا ہے تو نبی کریم وسلم کے پاس بھی ایسا کیسا کی ہاں جی میں بی بیوی لڑ پڑے طلاق کی کی بچہ میں نے لینا ہے والدہ کہہ رہی ہے والد کہتا کہ میں نے لینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچتے سے پوچھا بچے کو اختیار دیا یہ امام شافی رحم اللہ کا مسئلہ ہے کہ بچے کو اختیار ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب بچہ بالے ہو جاتا ہے خود کا پی سکتا ہے پہن سکتا ہے اپنے آپ کو پال سکتا ہے تو اس صورت میں پھر والد جو ہے وہ حقدار ہے کیونکہ خزانت کا اور دیکھ پال تربیت کا جو کیا ہے وہ مواقع ہے یا زمانہ ہے وہ گزر چکا ہے ابھی یہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے جب سنبھال سکتا ہے تو پھر کیا ہے یہ حق والد کا بنتا ہے یہ کس کا دلیل ہے یا احناف کا دلیل ہے امام شافی رحم اللہ حدیث سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ نہیں بچے کو پوچھا جائے کہ کس کے پاس جانا ہے والد کے پاس رہنا ہے یا والدہ کے پاس جیسے کہ آج کل ہماری عدالتوں میں بھی یہ ہوتا ہے تو نبی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو اختیار دے دی بین وہ و ہی کی یہ چاہے والد کے پاس رہنا چاہے اس کی مرضی ہے یا والدہ کے پاس رہنا چاہے تو اس کی مرضی ہے جس کے بارے میں بھی بچہ فیصلہ کرے تو اس کے ساتھ وہ جا سکتا ہے روا ترمیزی یہ مام شافر ملا کا دلیل لیکن احناف کہتے ہیں نہیں جب تک مدت ہے خزانت کی تربیت کی اس وقت بچہ والدہ پاس رہے گا اور جب خزانت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے اور بچہ اپنا خود دیکھ بھال کر سکتا ہے تو اس وقت پھر والد کو لٹایا دیا جائے گا کیونکہ نصب کس کا ہوتا ہے والد کا ہوتا ہے تو بچہ کس کے پاس جائے گا والد کے پاس جائے گا یہ مسئلہ ہے یہاں تو فرماتے ہیں کہ تو اس کو اختیار دے دیا بین نہ ابھی ہی وہ امی ہی حدیذ جناب ابو ہرام سے روایت ہے ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وکالت پوچھنے لگی, کہنے لگی بے شک میرا خاون جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو لے چلے مجھے طلاق دے دی اور میرا بچہ بھی مجھ سے چیننا چاہتا ہے وَقَدَ یعنی یہ بچہ جو ہے اس نے مجھے کیا کیا سقانی مراد یہ ہے کہ بچہ پالے ہوا ہے بڑا ہوا ہے یہ مجھے پانی وغیرہ لا کے دیتا ہے ونف اور بھی نفا کام مجھے کر کے دیتا ہے یعنی مطلب یہ کہ مجھے فائدہ پہنچتا ہے میرے بچے سے اور میرا سارا کا سارا سسٹم میرے بچے کی وجہ سے کیا ہے چل رہا ہے اور میرا ہاون مجھے تلا دینے کے بعد میرا بچہ چیننا چاہتے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاسا و کا امک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اختیار دیا شافی کا مسلک ہے کہ اے بچہ دیکھو یہ تمہارا باپ ہے یہ تمہاری والدہ ہے تمہاری ماں ہے اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم نے کس <سؤال> کے پاس رہنا ہے والد کے پاس رہنا ہے یا والدہ کے پاس رہنا ہے نبی علیہ السلام نے اس بچے سے فرمایا خوش ریاد ائی ماں تکڑو ان دونوں میں سے کسی کا ہاتھ جب تم چاہو جانے کے لیے والد کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو والد کا ہاتھ پکڑو چلو یہاں سے تو اس کے ساتھ سر اگر والدہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر والدہ کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ چلو امی بچے نے اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ لیا پن تلقی وہ لے کر گئی بچے کو والد بےچارہ دیکھتا رہے گا داودی و دارمی یہ شوافیوں کا مطلب ہے احناف کہتے ہیں کہ نہیں خزانت تک بچہ والدہ پالے گی خزانت کے بعد بچہ کس کا ہے والد کا ہے اگر والد مطالبہ کرتا ہے تو وہ لے جا سکتا ہے تو یہ کیا ہے یہ مسائل ہے خزانت وغیرہ کا اصل سے انشاء اللہ یہاں سے کل پڑیں گے اللہ جل ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب العزت على والحمد عزت الحمد للہ رب